کیا میں اس چیز پر تمہیں نہ بھیجوں جس چیز کی غرض سے میرے مجھے پیارے رسول نے بھیجا تھا اللہ سدا قبر مشرف اللہ تمست جہاں کہیں بھی اونچی خبر دیکھو اس کو برابر کر دینا دیکھیں یہ چھوٹی چیز اس کو سمجھا جائے گا کہیں گے کہ لوگ بہت سے لوگ جو آج کل بہت سے کمیٹیاں بنی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی چیزوں کا چھڑ چھاڑ بالکل نہ کیجیے لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا ہوگا پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے ہر باب میں چھوٹی سے چھوٹی جو کسی زمانے میں بڑی چیز بڑی مشکل بن سکتی تھی اس کی اس کا کلا خمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہی میں کر دینا چاہتے تھے حضرت علی کو بھیجا کہا, کہا کہ لاقدا قبر مشرف اللہ تمست ہو کوئی اونچی خبر دیکھو تو اس کو برابر کر دو دوسری روایت میں آیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ قبر کو ایک بالش اونچی رکھی جا سکتی ہے یعنی اگر وہ برابر کرنا چاہیں تو ایک بالش یا اس کے برابر ہی زمین کے برابر بالکل کر دیں لیکن قبر کو اونچی بنانا اس سے فتنے کا سبب بن سکتا ہے لوگ اس پر کبے بھی بنا سکتے ہیں اس پر بلڈنگ بناتے تھے لوگ اور اس کے اوپر سایہ کرنے کے لیے ان کو یا تو فخر کے لیے کہ ہمارے باپ دادا کی ہے یا اور کسی مقصد سے آہستہ آہستہ سا لوگ اس قبر کو پوجنے لگتے تھے یہ <سلام> پرانی امتوں کا طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان طریقوں پر عمل کرو گے تو تم بھی انہیں میں پڑ جاؤ گے اس وجہ سے چھوٹی سے چھوٹی چیز توحید کی جو تھی خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت کچھ دھیان کر کے اور اس کے خلاف آپ تبلیغ کیا کرتے تھے یہاں بھی اونٹ کی گردن میں جو لوگ بادھا کرتے تھے رسی یہ بھی اسی قبیل کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر کے ان کو بھیجا کہ دیکھو کسی اونٹ کی گردن میں رسی دیکھنا تو اس کو کاٹ دینا یہ ہے تعبیر پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی من رامن کو من کرم فلیور ہو اگر آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے کوئی برائی برائی دیکھ رہے ہیں تو اس کو زبردستی ہاتھ سے روک دیں اور یہ چیزیں ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی ہیں جس کو اللہ کا طاقت دی ہے اب کون ایسا ہے کسی زمان کسی ملک کا کسی علاقے کا حاکم ہے اس کے اندر طاقت ہوتی ہے اگر دین ایمان ہے تو بہت کچھ برائیاں چار دن کے اندر ختم کر سکتے ہیں لیکن وہ یا تو دین کی کمزوری یا ایمان نہ ہونے کی نشانی کہ وہ دین اور دوسرے اسلام کے معاملے کو بالکل پیچھے دھکیل دیتے ہیں اور اپنی کرسی بچانے کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں ووٹ لینے کے لیے پہلے ہی دن سے نیا ووٹ لینے کے لیے کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم <سلام> نے ایسے لوگوں کو جن کے ہاتھ میں ایک دن بھی اگر کوئی طاقت آئے تو فرمایا اللہ دین امت کرنا ہوں پھر عرض اقام جو جن کو اللہ تعالیٰ ایک دن کے لیے بھی اگر موقع دے دے اور کرام پا قرآن آیت نماز اور روزے کو قائم کریں اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا میں بھلائی کریں گے تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ ہونا چاہیے اگر ہاتھ میں طاقت ہے بچوں پر آپ کی طاقت ہے آپ بچوں کی اصلاح کریں اور اس میں اگر کوئی شخص ہے جو آپ کے زیر دست رہتا ہے اس کی بھی آپ اصلاح کر سکتے ہیں اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی کا علم اور اس کی سمجھ اچھے سے اچھے انداز کی دیں اللہ تعالی ہم سب کو اچھا رکھیں سوال ہے یہاں میں البہرہ میں رہتا ہوں حج تمت کو کرنا چاہتا ہوں اگر ماہ ذلقادہ میں عمرہ کر لوں اور پھر پہلی ذی سے پہلے مکہ مکرمہ داخل ہو جاؤں کیا میں مقامی ہو جاتا ہوں نہیں آپ نے جب حج کے ایام میں حج کے اشکر میں اگر آپ میقات سے باہر چلے جاتے تو اس کا حق مالک ہوتا یعنی کوئی شخص اگر مدینے کا رہنے والا ہے اس نے سوال میں حج کی, عمرہ کیا اگر مکے میں بیٹھ رہا پھر اس کے بعد اس نے حج کیا تو حج تمتو اس کا ہوگا اس کا حج تو ہوگا یعنی اس کو حدی دینی پڑے گی لیکن اگر کوئی شخص پھر مدینہ واپس سے جاتا ہے اور نئے احرام سے صرف حج کی نیت سے میقات سے آ رہا ہے دلہل پہ تو وہ مفرد ہوگا اس کو حج تو اس کا حق نہیں ہوگا اس کو حجی نہیں دینی ہوگی لیکن بہارا چونکہ یہ داخلے میقات ہے اس وجہ سے جس کسی نے بھی قادہ کے مہینے میں یا شوال میں عید کے بعد عمرہ کیا پھر آ کر کے حج کریں گے تو وہ متمدے ہوں گے ان کے لیے دم حدی دینا ضروری ہے یعنی قربانی سمجھ لیجئے کرنا ضروری ہے اور پھر پہلے جس زلیجہ سے مکہ مکرمہ داخل ہو جاؤں کیا میں مقامی ہو جاتا ہوں مقامی نہیں ہو جاتے ہیں کیا میں مکہ جا؟ مکہ آٹھ زلیجہ کو احرام مکے سے باندھ سکتا ہوں آپ باندھ سکتے ہیں لیکن اگر حج کی نیت سے آ رہے ہیں تو آپ کو بغیر احرام باندھے حدود حرم میں داخل ہونا جائز نہیں ہے سوئی بات ہے لیکن اگر بیٹھے ہیں عمرہ کر کے تب تو ظاہر بات ہے کہ اج کے دن آٹھ دریجہ کو آپ کو احمے ہی سے باندھنا جہاں کہیں بھی ٹھہرے ہیں لیکن اگر آپ نکل گئے پھر وہاں سے آ رہے ہیں حدود حرم میں آپ احرام باندھے بغیر داخل نہیں ہو سکتے یہ آپ کا مسئلہ ہے اگر آپ احرام باندھے بادھے بغیر داخل ہو گئے تو اس پر دم ہوگا کیا اگر کسی نے زا کے ماہ میں عمرہ کیا تو اس کے اوپر اس ماہ میں یعنی الہجہ میں حج کرنا ضروری ہے نہیں اگر پہلا حج اس نے کر لیا ہے یہ سوال بہت کرتے ہیں لوگ اگر اس نے فرض حج ادا کر لیا ہے تو اس کے بعد جو بھی عمرہ کریں گے یا جو بھی جتنا بھی حج کریں گے سب نقلی ہوں گے اور نقلی حج جب تک شروع نہ کر دیں گے وہ اس کا پورا کرنا واجب نہیں ہے یعنی اگر انہوں نے عمرہ کیا اور مکے میں بیٹھے رہے ساتھ ضلعجیا کو اگر نکل کے جانا چاہتے ہیں اپنی ضرورت سے یا مان لیجیے مکے ہی میں بیٹھے رہے حج نہیں کیا یہ ایک آخری بات آسم سمجھیں کہ مکے ہی میں بیٹھے رہے حج نہیں کیا انہوں نے ان پر کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ ایک نقلی چیز ہے لیکن کر لیں تو افضل ہے یعنی اگر مکے ہی میں بیٹھے رہے یا سفر کر گئے ساتھ ہی ضلعجیا کو کل حج ہے تو ان پر کوئی حرج نہیں حوالہ قرآن سنت یہی ہے ان حوالہ قرآن سننا ذرا سا بڑا لگ جاتا ہے کیونکہ ہم لوگ مطلب یہ ہے کوشش تو کرتے ہیں لیکن آپ پوچھیں کہ انشاءاللہ شاء کوشش کر کے صحیح مسئلہ بتاؤ لیکن قرآن سنت کا نام دیکھ کر کے ڈر لگتا ہے یہی ہے مسئلہ صحیح انشاءاللہ جس میں ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ بغیر کسی مذہب کے قید کے جو صحیح مسئلہ ہو اللہ کا شکر ہے کہ اسی پر ہماری تعلیم ہوئی اور اسی پر بچپن ہی سے پلے ہیں اللہ کے شکر سے اور ہم تمام اما کو مانتے ہیں لیکن جو چیز جس کے بارے میں صاف آیا ہے کہ یہ حدیث کے خلاف ہے یہ قول ہم یہ سوچتے ہیں کہ امام نے ہو سکتا ہے نہ کہا ہو چلتے چلتے ان سے یہ چیزیں لگ گئی ہوں لگا دی گئی ہوں کیونکہ پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی بہت سے احادیث گڑھ دی گئی ہیں اس وجہ سے یہ چیز بہرحال ہونی چاہیے کہ ہمیں صحیح مسئلہ جو قرآن اور سنت کے قریب ہو اسی کو لینا چاہیے اگر قرآن سنت کو صحیح مسئلہ نہ ملے تو کسی بھی قول جو زیادہ آسان ہو امت کے لیے اور زیادہ قریب ہو اسی کو لینا چاہیے اسی پر ہم عمل کرتے ہیں ان آپ کے مسئلے کے لیے حج کی نیت سے آنے والا آفاقی نماز میں قصر کرے یا پوری پڑھے آپ جب مقیم ملت امام ملت ملت کے پیچھے سفر ملت ہی میں ہوں آپ مثال یہ سمجھے کہ آپ جا رہے ہیں ابھی مدینہ شریف اگر آپ سب مسافرین الگ پڑھ رہے ہیں تو آپ قصر پڑھیں گے لیکن آپ کسی مقیم امام کے پیچھے پڑ گئے راستے میں جو مسجدیں ہیں مقیم امام چار رکعت پڑھا رہے دور کی تو آپ کو ان کے پیچھے چار ہی پڑھنی ہے اس کا مطلب ہے کہ مکے میں جب بھی پہنچیں گے مقیم امام کے پیچھے آپ پڑھیں گے تو آپ کو چار ہی پڑھنی پوری پڑنی ہے اور اس کے بعد آپ چار دن سے زیادہ جب آپ کی اقامت کی نیت ہوگی تو نماز پوری پڑنی ہوگی ہر حالت میں اکیلے بھی پڑیں گے ہوٹل میں یا جہاں ٹھہرے ہیں وہاں چار رکعت پڑنی ہو کیونکہ آپ کو تو آگے ڈیڑھ دو مہینے یہاں رہنے کا پروگرام ہے البتہ جب آپ سفر شروع کر دیں گے مکہ اور مدینہ کے درمیان وہاں آپ کثر پڑیں گے مدینہ پہنچ کر کے آپ پہنچ کر کے پوری پڑھیں گے رہ گئی بات منا میں اور عرفات اور مردرفہ میں یہ حج کے کاموں میں قصر ہے یہ نہ سوچیں آپ کی سفر سے اس کا تعلق ہے یعنی جب آپ مکے کا کوئی بچہ یہاں پلا بڑھا پیدا ہوا وہ بھی اگر حج کے لیے نکلے گا تو منا میں قصر پڑے گا عرفات میں قصر پڑے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قصر کا تعلق حج میں یہ اس کا تعلق سفر سے نہیں ہے یعنی یہ حج کے کاموں میں سے ایک کام ہے اس کی سب سے بڑی دلیل یہ آپ سمجھیں جیسے قرآن سنت سے آپ لوگ پوچھ رہے ہیں تو یہی یہ دلیل ہے کہ مکے کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا اور سب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ ہی کی نماز پڑھتے تھے کسی روایت میں نہیں آیا ہے کہ مکے والوں کو آپ نے ہدایت کی کہ ہم تو قصر پڑھیں گے آپ لوگ مکے والے ہیں اس وجہ سے آپ لوگ پوری پڑھیں کہیں نہیں آیا ہے یا کہیں کسی صحابی نے آپ سے کہ صحابی نے نہیں بیان کیا آپ کو کہیں نہیں یہ بات ملے گی کہ ہم لوگ پوری پڑھا کرتے تھے مکے والے اس وجہ سے بات یہی رہی کہ مکے اور مینا عرفات اور مضطرفہ میں کوئی بھی جو حج کی نیت سے نکلے گا اس کو قسر پڑنا ہے ہاں یہ چیز اگر کوئی شخص کھاد میں ہو جہاز بن کر کے جا رہا ہے ڈرائیور ہے اور کچھ ہے وہ مخلوم نہیں ہے تو اس کو اپنی پوری نماز پڑھنی ہے کیونکہ وہ نہ تو مسافر ہے اور نہ حج کے متعلق ہے اس وجہ سے اس کو نماز پوری پڑھنی ہوگی یعنی اگر امام صاحب ظہر کی چار رکع دو رکعت پڑھ رہے ہیں تو ان کے پیچھے دو رکعت پڑھ کر کے دو رکعت اپنی وہ پوری کریں گے ظہر وہ ظہر کے ساتھ ارفات میں اثر نہیں پڑیں گے نہیں پڑھ سکتے مزدلفہ میں وہ ظہر کے ساتھ مغرب کے ساتھ ایشا نہیں پڑھ سکتے مغرب کی پوری نماز پڑھیں گے سنت پڑھیں گے اور اسی طرح یہ فرق آپ لوگ آج سمجھیں ان شاء اللہ ماہجہ میں قبل از نفلی روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتے ہیں ماہ ذیل خاص طور پر عشر اوائل کی بہت بڑی فضیلت ہے لیکن سات ذیلحجیہ تک آپ رکھ سکتے ہیں باقی آٹھ کو اگر چھوڑ دیں نو کو دیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسان نہیں رکھا روزہ عرفات میں اسی طرح حج کے ایام میں ایام تشریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے یعنی اگر آپ اس کے عشر ذی الحجہ کی فضیلت لی چاہتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ شاء سات روزے رکھ کر کے بھی وہ پوری فضیلت آپ کو مل جائے گی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب جو اعمال نیک خزر میں یعنی سفر گھر میں کرتا ہے سفر میں جا کر کے جو کام وہ اس سے چھوٹ جائیں گے روزہ رکھتا ہے تو روزہ نہیں رکھے گا پھر بھی اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا جس طرح آپ کو دو رکعت پڑھ کر کے دو رکعت نفل ظہر کی اور چار اکعد بعد کی اور چار اکات آٹھ آٹھ سولہ چار چار آٹھ دو دس پندرہ اس کا پورا سواب آپ کو ملتا ملے گا اسی طرح آپ سات نریجہ تک روزہ رکھ کر کے انشاءاللہ پورا اثر ذریجہ کا حضر لے سکتے ہیں اور اگر نہ رکھنا چاہیں تو آپ کے اوپر وہ نسلی چیز ہے واجب نہیں ہے وہ خوب لیکن ارفاط میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھا ہے اگر کسی شخص نے جو قربانی کی طاقت نہیں رکھی, نہ رکھتے ہوں ان کو اگر روزہ رکھنا ہے تو وہ, وہ بھی روزہ حج میں نکلنے سے پہلے رکھ لیں اور اگر نہیں رکھ سکے تو ایام تشریق میں منع ہے روزہ رکھنا ایام تشریف یعنی 11, 12, 13 کو منع ہے روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں لیکن اس شخص کے لیے رخصت ہے جو حدی ناک کرنے کی طاقت رکھتا ہو طاقت حدی کرنے کی نہ رکھتا ہو یعنی قربانی کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ حج کے تین روزے جو یہاں رکھنے ہیں وہ ایام تشریف میں رکھ سکتا ہے حقوق ارفات کے اور اگر مسجد نمرہ میں جگہ نہ ملے تو کیا اپنے خیمے میں ظہر اثر اپنے اصلی وقت پر ادا کر سکتا ہے یا اکٹھے یہ مسئلہ بھی اس میں مذہب کی بات بہت آتی ہے اپنے افوان میں آپ دیکھیں کہ عرفات میں بڑی مخالفت ہوتی ہے وہی پڑوس میں دونوں نمازیں پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ اور کچھ لوگ دو ازان کہتے ہیں دونوں ٹائم زہر پڑھ کر کے خالی پھر اثر کے ٹائم اثر کی پڑھتے ہیں یہ چیز غلط ہے یقیناً پیار رسول کی سنت آج کے دن عرفات کے دن کی ظہر کی اذان کے ساتھ ایک ازان کے ساتھ ظہر کی دو دورکات اس کے بعد دو رکت اثر کی اکٹھی پڑھنی ہے اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے کوئی تکلیف نہیں کی سب نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اخلاق کا مجمع تھا سب نے اسی طرح نماز پڑھی رہ گیا مسئلہ مسجد نمرہ میں جانا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موڑ پر جہاں کہیں بھی آپ کا خیمہ تھا آپ کا حقوق تھا مکہ میں مینا میں عرفات میں مظرفہ میں آپ نے کہا وقف ہا ہونا وہ آ رہا تھا تو میں یہاں کھڑا ہوا ہوں میں یہاں ٹھہرا ہوں اور ارفات کی تمام زمین ٹھہرنے کی جگہ ہے اس وجہ سے جہاں کہیں بھی آپ کو موقع ملا آسانی سے اور مسجد اتنی بڑی نہیں ہے کہ سچ کے لیے کافی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ نے اتنا با... بڑی تکلیف بھی نہیں دی آپ کو زبردستی آپ جائیں اور دھوپ اور گرمی برداشت کر کے سڑکوں پر نماز پڑھیں نا یہ سب بھی نہیں ہے انشاءاللہ شاء آپ اپنے خیمے میں اگر امام کی آواز پہنچ رہی ہے تو ان کے پیچھے آپ خیمے میں نماز پڑھ لیں ورنہ الگ جماعتیں جتنی ہو سکیں اکٹھے ہو سکیں ایک آدمی دونوں نماز ہیں جو ہر اور حسر کی اکڑی اثرن پڑھا دیں جی خطبہ تو نہیں ہر تو نہیں سن سکتا تو خطبہ کے بعد یہ سوچ رہے ہیں کہ امام نے پڑھ لیا ہوگا امام نے پڑھ لیا ہوگا اس کے بعد آپ جو بھی پڑھنا چاہیں الگ الگ اپنے میں خطبہ کے بارے میں خطبہ یعنی امام صرف کریں گے آپ یہ ان یعنی کو یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے سیمے میں جماعت کرانا چاہتے ہیں تو خطبہ بھی دیں نہیں یہ چیز مشروع نہیں ہے خطبہ امام دیں گے اور اس کے بعد آپ کی نمازیں جو ہیں دونوں کہیں بھی آپ اگر امام کی آواز سن رہے ہیں ان کے پیچھے جماعت بنا کر کے پڑھ لیں اگر خیمہ قریب ہے نہیں تو چند سیموں کے آدمی مل کر کے کوشش کر کے جماعت بڑی سے بڑی بنا کر کے پڑھ لیں جی نہیں اذان ایک ہوگی اذان ایک ہوگی اور اقامت دو ہوگی زہر کے لیے الگ اقامت اور اثر کے لیے الگ اقامت کسی طرح مشترکہ میں بھی ایشا کے لیے مغرب کی اذان ہوگی اور اس کے مغرب کی نماز پڑھیں گی پھر اس کے بعد ایشا کی نماز دوسری اقامت دے سے <سلام> ارفات وغیرہ میں ان کو پوری نماز پڑھنی ہوگی <سلام> یعنی امام کے پیچھے اگر آپ مسجد میں ڈیوٹی ہے آپ کی تو آپ امام کے پیچھے دو رکعت گھر کی پڑھ کر کے پھر آپ وہ سلام نہ پھیریں وہ تو سلام پھیریں گے آپ سلام نہ پھیرائیں دو رکعتیں اٹھ کر کے اپنی پوری کر کے پھر سلام پھیریں اور ان کے پیچھے آپ اثر بھی نہ پڑھیں کیونکہ اصل کا ٹائم آپ کے لیے ابھی نہیں ہوا ہے یہ صرف حاجیوں کے لیے پھر اصل کے ٹائم آپ الگ اثر کی نماز کیا رکات پڑے جب لوگ چھٹی کاٹ کے آتے ہیں اپنے ملک سے تو کیا ان پر نازم ہمارا ادا کرنے کر کے آئیں یا کریں آ, نہیں کوئی بھی شخص جس نے ایک عمرہ کر لیا ہے یہ خچ کر لیا ہے اب جب بھی چاہے وہ کر سکتا ہے اور نہ چاہے تو اس کے اوپر کوئی لازم نہیں ہے آپ آئیں اچھا ہے کہ موقع ہے کر لیں ٹھیک ہے نہ کرنا چاہیں تو بغیر احرام کے مکے میں داخل ہو سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے احرام باندھ کر کرائے یا ایک دو دن کے بعد کر لے کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں جب اطمینان ہو جائے موقع ملے اس کو تو کر لے کیونکہ وہ صرف احرام عمرے اور حج کی نیت سے نہیں آ رہا ہے لیکن جو شخص حج اور عمرے ہی کی نیت سے آ رہا ہے اس کو یہ جائز نہیں کہ میقات بغیر احرام پہنے ہوئے یا بغیر لگڑے پکارے ہوئے میقات سے گزرے لیکن جو شخص عمرے کی نیت یا حج کی نیت سے نہیں آ رہا ہے وہ کسی حالت میں بھی آ سکتا ہے جیتر گزارش سے میرا میرے ہاں بیٹا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دین پر چلائیں صحیح ساحلے میں زندگی ازارنے کی توفیق دے عقیقہ کرنا عقیقہ حقیقہ نہیں حقیقہ کرنا لازم ہے عقیقے کے بارے میں بہت سے علماء نے کہا کہ واجب ہے اور یہ بچے کا حق ہے لیکن بہت سے علماء نے کہا ہے کہ یہ سنت معدہ ہے بہرحال جیسا بھی ہے سہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے فنگی میں بھی عقیقے کی حالت عقیقوں کو نہیں چھوڑا اس وجہ سے یہ چیز کرنی چاہیے اس کے لیے خاص مدت کیا ہے ساتویں دن سب سے افضل دن ہے سارا رسول نے فرمایا کہ اس کے لیے عقیقہ کرو اور ساتویں دن اس کے نام کا اعلان کرو تاکہ غلط نام نہ اس کے چھٹکیلا بڑکیلا اس کے نام سے نہ آ جائے اگر دیر ہو جائے تو کسی وقت بھی اس کے نام سے آدمی خود اپنا عقیقہ بھی کر سکتا ہے مول صاحب مولوی مکی صاحب سے میں نے پہلے کسی پہلے بہت حج ادا کر چکا ہوں اچھا میں, میں مولوی مکی نہیں ہوں اگر مکے ہی میں رہتا ہوں لیکن یہ ہے کہ مون مکی صاحب وہاں ہیں ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں پہلا اپنا باقی اپنے رشتے داروں کے نام سے کیے اب میں پھر اپنے نام سے حج ادا کرنا چاہتا ہوں اگر کر سکتا ہوں تو قربانی دینا لازم ہے اگر آپ مکے کے مقیم ہیں حج کر رہے ہیں عمرہ بھی کر لیا آپ نے تو آپ کے اوپر قربانی لازم نہیں ہے اگر آپ باہر سے آ رہے ہیں تو جس طرح باہر کا آدمی نمکو کرے گا تو قربانی ہوگی چران کرے گا تو قربانی ہوگی اور اگر حج ہی کرے گا تو قربانی نہیں ہوگی وہی سب کچھ ہے چاہے آپ نے کئی حج کر لیے ہوں لیکن جب نقلی حج بھی کریں گے تو حج کے سروت کے ساتھ اور اس کو پورا کرنا یہ نہیں کہ نقلی حج ہے تو کنکری بھی نہ مارے تو ہو جائے گا یا قربانی اگر لازم ہے نہ کریں تو ہو جائے گی نہیں جب کرنا ہے جیسے دو رکار نماز پڑھنی ہے تو آپ کو پورے طور پر نماز پڑھنی ہے میں اپنے بچوں کا عقیقہ سب کا ایک ساتھ کرنا چاہتا ہوں کیا ایک ساتھ کر سکتا ہوں اگر پہلے توفیق نہیں رہی ہے آپ نے کیا یا سست... نہیں کیا یا سستی کی تو آپ کر سکتے ہیں اور ساتھ کیا ماں باپ کا عقیقہ بھی ہو سکتا ہے یہ مسئلہ ذرا مشکل ہے ماں باپ کا عقیقہ <تصفح> یہ چیز نہیں رہی ہے آدمی خود اپنے عقیقے کے بارے میں تو بہوما کہتے ہیں کہ خود کر سکتا ہے لیکن ماں باپ یا دادا پر دادا کا عقیقہ یہ چیز آ, سننے میں نہیں آئی اس وجہ سے اس کے بارے میں شبہ ہے البتہ اپنا فیقہ بھی کر سکتا ہے یا بچے بڑے ہو گئے اگر پہلے نہیں کر کیا تو سب کا اکٹھا کر سکتا ہے یا مشورے پوقات میں کر سکتا ہے انشاءاللہ سب کے لیے ایک الگ الگ جی سب کے لیے ایک دے سکتا ہے یہ مسئلہ بہت اہم ہے کیا جیسے قربانی ہے قربانی میں سات آدمی ایک اونٹ میں شریک ہو سکتے ہیں ہری میں سات آدمی ایک اونٹ میں یا ایک گائے میں شریک ہو سکتے ہیں کیا عقیقے میں بھی ایک اونٹ یا ایک بکری ایک گائے میں سات سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں نہیں یہ چیز صحیح نہیں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ جس سے علماء نے یہ مسئلہ لیا ہے کہ اریقو انہوں دمن بچے کو ساتویں سے سرمڈاؤ اور ایک خون اس کے لیے بہاؤ اللہ کے راہ میں ایک خون تو ایک خون چاہے بڑا ہو یا چھوٹا اس کے نام سے اکیلے ہونا چاہیے پھول دبا کریں گے تبھی تب ایک آدمی یہ مسئلہ باقاعدہ علامہ ابن نے کی کتاب ہے تو پوٹ المحدود تھی احکامل مولود بچوں کے احکام سے متعلق انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اس میں باقاعدہ علما کا اور یہ استمباد اور حدیث شریف کے ان الفاظ سے یہ <سؤال> مسئلہ نکال کر کے کہا کہ نہیں سات آدمیوں کا ٹیکا ایک اونٹ یا ایک گائے میں نہیں ہو سکتا آپ کا سوال بڑا اچھا رہا میں انڈیا سے اور دو سوال کو عمرہ کیا مجھ پر حج لازم ہے اگر پہلے آپ نے حج کر لیا ہے حج کی نیت سے نہیں حج کے نیے سے آئے ہیں تو تو کرنا لازم ہے نہیں سمجھ سکا جو بتائیے گا بابو جواب میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی قربانی میں سات آدمی کا نام ہو سکتا ہے لیکن عقیقے میں سات آدمی کا نام نہیں آ سکتا ایک سر کے اوپر ایک بکرا یعنی ایک بچے کے لیے ایک بکرا یا ایک اونٹ یا ایک گائے پوری ایک جان پوری ایک جان کے بدلے حقیقے میں لیکن قربانی میں سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں اونٹ میں بھی اور گائے میں بھی دو آدمی دو آپ اپنی طرف سے کرے دو دوسرا کرے اور ایک الگ کرے کوئی فرق نہیں ہے ایک ایک ضروری نہیں ہے کہ سب ایک ایک ہی اٹھائیں جی جی لڑکے کی طرف سے ہاں لڑکے کے لیے جو ہے دو ہے اور لڑکی کے لیے ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کی طرف سے دو دو میڈے کیے جی صحیح ہے آپ نے سوال کیا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی حج کے لیے آ رہا ہے عمرے کے لیے آ رہا ہے اسی نیت سے یہاں آ رہا ہے تو اس کو تو عمرہ کرنے کے بعد حج کرنا لازم ہے لیکن اگر کوئی شخص نقلی عمرہ کر رہا ہے یہاں مقیم ہے اس نے حج پہلے کر لیے ہیں تو اس کے اوپر حج لازم ہے یہ سوال بہت گزر چکا ہے اگر نہیں ہے تو میرے بہنوئی صاحب کا میرے آنے کے بعد انتقال ہو چکا ہے میں ان کے نام سے حج یہ بدل کر سکتا ہوں جی ہاں کر سکتے ہیں کو کوئی شک نہیں اور اگر کر سکتا ہوں تو کون سا حج کرنا ضروری ہے قربانی ضروری نہیں اگر حج افراد ان کے نام سے کریں گے لیکن آپ نے چونکہ عمرہ بھی کر لیا اگر جی اپنے نام سے کیا ہے سوال میں پھر حج ان کے لیے کریں گے پھر بھی قربانی آپ کو دینی ہوگی کیونکہ آپ نے حج اور عمرہ کو ایام حج میں اکٹھا کیا یہ نہ کوئی سوچے کہ نہیں یہ آدمی سے اللہ تعالیٰ فرماش ممنسمد صاحب الحمرۃ الحج فرم سعی سرم جو جس شخص نے عمرہ اور حج ایام حج میں اکٹھا کیا اس میں یہ تکلیف نہیں کہ کسی عمرہ کسی دوسرے کے نام سے اور حج کسی دوسرے کے نام سے تو گویا اگر آپ نے عمرہ اپنے نام سے کیا اور حج کسی اپنے بہنوئی کے نام سے کر رہے ہیں تب بھی آپ کو قربانی دینی ضروری ہے کون سا میں بھائی نہ کریں جیچے ہو کر کے میں نے رمضان کے بعد مدینے سے آتے ہوئے عمرہ کیا اور پھر سواخل ودا کر کے جدہ چلے گئے کچھ دن بعد پھر مکہ واپس آ گئے لیکن نہ جدا سے احرام بادہ نہ عمرہ کیا اب ہمارا حج تمقو ہوگا یا دوبارہ مسجد عائشہ سے عمرہ کریں آپ کا حج تمکو ہی ہوگا کیونکہ آپ نے اس درمیان حج کر لیا ہے اب آپ یہاں بیٹھ کر کے عمرہ کر سکتے ہیں اگرچہ آرام پہن کر کے نہیں آئے کیونکہ ابھی آپ کو صرف حج کی نیت تھی اور آپ یہی رہتے ہیں مکہ ہی میں مکہ ہی میں رہتے ہیں اس وجہ سے اگر آپ نے تمتو کیا ہے تو آپ کے اوپر قربانی لازم نہیں ہے ہماری جہاز کیا نہیں یہ تو جہاز کا مسئلہ آ ہمارا حج تمتھو ہوگا یا دوبارہ مسجد عائشہ سے عمرہ کریں ہمارے جہاز کی سیٹ گیارہ زیلحجہ رات دس بجے ہے ہم بارہ کی کنکری مارے بغیر یا کسی کے ذمے لگا کر جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے کیونکہ آپ کو ابھی جب سیٹ آپ کی گیارہ زیلحجہ کو ہے اور حج مکمل نہیں ہوا تو سیٹ اس دن رکھنا ضرور جائز ہی نہیں ہے آپ کے لیے کیونکہ ابھی آپ کو کنکری بھی مارنی ہے اور مینا میں رات گزارنی ہے پھر اس کے بعد توافی عہدہ بھی لازم ہے یہ نہ سوچیں کہ ہم کنکری کسی کے حوالے کر کے چلے جائیں طواف عدا بے نقری آپ کو کرنا ہے کوئی آپ کی طرف سے کوئی تواف عودا نہیں کر سکتا اگر کسی نے تواف عہدہ نہیں کیا تو اس کے لیے قربانی دم دینا واجب ہو جائے گا اسی طرح اگر آپ نے کسی کو رات گزار کر کے کسی کو ذمہ لگا دیا تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے لیکن قربانی جو ہے یہ طواف عہدہ چھوڑنے کی وجہ سے آپ کو قربانی دینی ضروری ہے اگر رات گزارے بغیر گیارہ کی بارہ کی گیارہ زرجہ نہیں دن بھی باقی ہے رات بھی باقی ہے اس رات کے چھوڑنے کی وجہ سے بارہ کی رات چونکہ آپ نہیں گزار سکتے میرا میں اس صورت میں اس وجہ سے اس کے لیے الگ ایک قربانی اور آپ عہدہ نہ کرنے کی وجہ سے الگ ایک دم یعنی دو دماک کو دینا ہوگا اس شکل میں یہ چیز بہرحال غلط ہے اس طرح کی سیٹ کسی یعنی بہت ضروری وجوہ کی بنا پر تو کر سکتا ہے آدمی لیکن اختیار یہ چیز نہیں ہونی چاہیے بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں اور بہت سی کمپنیاں ایسا کرتی ہیں ایک چیز آپ کے حج کا مسئلہ ہے کمپنیوں کو تو اپنا اپنی مسلحت نکالنی ہے آپ اپنی مسلحت ہم نے رکھیں اور سیٹ کو بہرحال پیچھے کرا لیں ایک دن جی میری بیوی نے عمرہ رمضان میں کیا تھا جب رمضان کے بعد مکہ آئے تو مخصوص ایام کی وجہ سے عمرہ نہ کر سکے مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا ضروری ہے نہیں عمرہ کرنا ضروری نہیں کیونکہ عمرہ ایک ہی فرض تھا وہ کر لیا انہوں نے اگر کرنا چاہیں تو پھر مدینہ وغیرہ جائیں تب عمرہ کریں مسجد عائشہ سے عمرہ صحیح نہیں کہا ہے نے جلدی کریں گا ہم مکہ مکرو کا کام کرتے ہیں اگلے سال حج کر لیے پھر اس سال رمضان میں عمرہ بھی کیے اور پندرہ دن کے لیے ہم ریاض کریں گے تو آپ عدا کیے جو ہے ہم پردم واجب ہیں واجب نہیں ہے انشاءاللہ شاء جب آپ یہیں رہنے کا آپ کا فیصلہ ہے اور ہم کو ان سال حج کرنا ہے تو کون سا حج کریں قرآن حدیز کی روشنی میں انشاءاللہ شاء آپ کا حج چونکہ آپ مقیم کی حیثیت ہے آپ کی اس وجہ سے افراد کر لیں گے کوئی حرج نہیں ہم نے ریاض سے آیا ہے ہم ریاض سے آئے ہیں پاکستان جائے دیکھیے مسئلے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے سے عمرہ کی فضیلت یہ ہے کہ وہ صحیح عمرہ وہی ہے کیونکہ آپ میقات سے گزر رہے ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے کی جگہ قرار دی ہے مسجدیں آئسہ خاص حالات کے لوگوں کے لیے عمرے کی ہے ہر آدمی کے عمرے کے لیے نہیں ہے اس وجہ سے بہت سے علماء نے اس عمرے کو صحیح نہیں کہا ہے اور وہاں پیر رسول کے میقات سے عمرے کو کسی نے صبح نہیں گزر کیا کہ یہ صحیح نہیں ہے آپ وہاں جب پہنچے مسجد نبی کی زیارت کے لیے تو آپ ہزار مرتبہ جائیں ہزار مرتبہ ہمارا کریں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ اگر آپ کا سوال کیا تھا ہم ریاض سے آئے ہیں جی ماں کے لیے ماں پاکستان سیدھا ہے حج کے صرف حج کی نیت سے آئے ہیں ریاض سے یا وہاں سے ہم ریاض سے آئے اچھا ماں جو ہے پاکستان کی ہمراہی کے لیے ہمراہی کے لیے میری لیے لاجم ہے اب آپ نے عمرہ کیا ہے نا پہلا عمرہ بھی کیا ہے ابھی دنوں میں ان دنوں میں عمرہ کیا ہے آج بھی کریں گے قربانی لازم ہے قربانی لازم ہے والدہ کے لیے بھی آپ کے لیے بھی اگر چھلا یا انگوٹھی صرف اپنے شوق کے لیے پہنی جائے تو اس کے بارے میں کیا حال ہے یہ بھی یہ بھی منع ہے کیونکہ ہر اس چیز سے جس سے غلط چیز کی مشاورت ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی بات اور اللہ تعالی اس قسم کی بات بولنے سے منع کیا ہے اور وہ کام جو کسی حرام کام کے صبح کے ساتھ یا اس سے اشتباح ہوتا ہو اس سے بھی منع کیا گیا اس وجہ سے یہ چیز صحیح نہیں ہے کسی ایسے شخص کی خاطر عمرہ حج یا کوئی عبادت کی جائے جو فوت ہو چکا ہے تو کیا اس کا جواب اس کو ملے گا حج یا عمرہ کے بارے میں صاف آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ان کو عجم ملے گا کرنے والے کو بھی عجم ملے گا اس کے علاوہ اور کوئی عبادت عام عبادت صحیح نہیں کہ روزہ ان کی طرف سے رکھیں یا نماز پڑھائیں ان کی طرف سے البتہ صدقہ خیرات عام طور پر یا کوئی صدق جاریہ ان کی طرف سے کریں یہ سب کر سکتے ہیں جناب قصر نماز کے بارے میں وضاحت کریں اور کیا ہم پاکستانی نماز قصر کریں گے یا پوری قصر نماز یہ پیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے سفر میں رخصت اس کو لینا چاہیے اور جہاں بھی پیارے رسول نے قصر کیا وہاں قصر کرنا وہی سنت ہے حج میں پیارے رسول نے اور آپ کے ساتھ مکے والوں نے بھی قصر کیا اس وجہ سے آپ تمام حج کے ارکان میں قصر نماز پڑھیں قنعتیں, قصر نہیں قسر جب آپ جب قسر کریں گے تو سنت کی سنت نہیں ہے یعنی سنت یہ ہے کہ اس سنت کو چھوڑ دیں اس کو آپ کو عجر دے. ملے گا اس کا انشاءاللہ یہ نہ سوچیں کہ ہم نہیں پڑھیں گے تو نہیں عجر ملے گا جی وطر آپ پڑھ لیں ویتر کے بارے میں بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ اتر کی اہمیت کی بنا پر پڑھ لینا جائز ہے اور اگر نہ بھی پڑھیں تب بھی کوئی غلط نہیں انشاءاللہ جی تو آپ کسی کی طرف سے نہیں کر سکتے صرف ثواب کیونکہ ایک نماز کی حیثیت اس کی ہے جی کہاں سے عمرہ کریں گے اگر آپ مدینہ شریف جا رہے ہیں ہزار بار اپنی طرف سے کریں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ بلکہ افضل ہے کہ نہ چھوڑے موقع ہو کر سکتے ہیں ان تو دو سر کے سکتے؟ آ, نماز طواف توا, کی جو نمازیں ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ کوئی حرض نہیں اور خاص طور پر مکے میں کسی وقت بھی منع کا ٹائم نہیں ہے یہ حرم پاک کی خصوصیت ہے انشاءاللہ شاء رسول نے فرمایا ہے مخاطب کر کے کہ تمہارے ہاتھ میں بنی تمہارے ہاتھ میں مکے کی سہولیت ہو تو کوئی بھی کسی وقت رات یا دن میں طواف یا نماز پڑھنا چاہے اس کو روکو نہیں یہ خصوصیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم شریف کو دی ہے سرعی حیثیت کیا ہے پتہ نہیں کیا لفظ ہے ان کا کس چیز کی سرعی حیثیت کیا ہے طواف کدوم میں اجتفاع نہیں کیا کیا طواف ہو گیا طواف ہو جائے گا انشاءاللہ بھول کر کے اللہ تعالیٰ معاف کریں کیا ہے ہو صدر کی شرعی حیثیت کیا ہے یعنی دوران نماز میں سر پر رومان لیا جاتا ہے جس کے اطراف کے کونے ہاں آپ کی کا سوال جو ہے وہ ایک حدیث پر مبنی ہے حدیث شریف میں آیا ہے نبی کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدر سے منع کیا ہے تو صدر کا مطلب ایسے عام طور پر صدر کے لفظی معنی ہوتے ہیں لٹکانا تو اب جب آدمی رکوق کرے گا تو یہ لٹک جائے گا کیا یہ بھی صدر میں داخل ہے نہیں یہ چیز صدر میں داخل صدر وہ اس صورت کو آ, بیان کیا ہے اور کی لوگ پرانے زمانے میں تنگی کی وجہ سے ایک ہی چادر پورے جسم پہ لپیٹے رہتے تھے تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دونوں کونے آگے مت رکھتا ہو کیونکہ چلتے ہوئے بھی ہوا مار سکتی ہے بے پردگی ہو سکتی ہے نماز میں رقو سجدہ میں بھی بے, بے پردگی ہو سکتی ہے اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یو خالی پہن طرف ہی اس کے دونوں طرف کناروں کو دونوں کندھوں پر الگ الگ کر لے تاکہ وہ یعنی تنگ ہو جائے اور کھلنے کا خطرہ نہ رہے تو اگر یہ چھوڑ رہے ہیں دونوں لٹکا کر کے دونوں کونے تو آگے بے پردہ ہونے کا خطرہ تھا ایک چادر کر کے ایسے وہ سدل ہے اور یہ سدل میں داخل نہیں ہے ان شاء اللہ چلو سر میری یہ جو مرے ہوئے ہیں انہیں زندگی کو بھی کر سکتے ہیں نہیں زندے کی طرف سے نہیں کر سکتے ہیں حج بدل اللہ یہ کہ وہ زندہ اس حالت میں ہو کہ صحت ان کی مایوسی کی حالت ہو کہ وہ شاید نہ زندہ رہ سکیں یا یہ کہ اٹھ نہ سکیں جی اس میں صحیح نہیں کی عمرہ نے جو ہے